امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نحج البلاغہ کا خطبہ نمبر دو سو پانچ سفین کے موقع پر جب آپ نے اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام کو جنگ کی طرف تیزی سے لپکتے ہوئے دیکھا تو فرمایا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میری طرف سے اس جوان کو روک لو کہیں اس کی موت مجھے خستہ و بے حال نہ کر دے کیونکہ میں ان دونوں نوجوانوں حسن اور حسین علیہ وسلام کو موت کے منہ میں دینے سے بخل کرتا ہوں کہ کہیں ان کے مرنے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل قطع نہ ہو جائے